اللہ ہما آلت کی ایک میرے کفر کے اندھیروں میں نام کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قط منظر بن ساوی حاکم بہرین کے پاس لکھ کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی اور اس قط کو علا بن حضرمی کے روانہ فرمایا جواب میں منظر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا اما بعد اے اللہ کے رسول میں نے آپ کا خط اہل بہرین کو پڑھ کر سنا دیا بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ بگوش ہوئے اور بعض نے پسند نہیں کیا اور میری زمین میں یہود اور مجوز بھی ہیں لہذا آپ اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیے اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قتل لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی جانب سے منظر بن ساوی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سلام ہو میں تمہاری طرف اللہ کی ہم کرتا ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد میں تمہیں اللہ عز و جل کی یاد دلاتا ہوں یاد رہے کہ جو شخص بھلائی اور قیر قاہی کرے گا وہ اپنے ہی لئے بھلائی کرے گا اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے اس نے میری اطاعت کی اور جو ان کے ساتھ قیر قاہی کرے اس نے میرے ساتھ قیر قاہی کی اور میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے لہذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اس پر چھوڑ دو اور میں نے قطا کاروں کو معاف کر دیا ہے لہذا ان سے قبول کر لو اور جب تک تم اسلحہ کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معذول نہ کریں گے اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے اس پر ہے نمبر چھے، بن علی صاحب یمامہ کے نام قد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا بن علی حاکم یماما کے نام حزب ذیل قط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا لہذا اسلام لاؤ سالم رہو گے اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا اس قط کو پہنچانے کے لیے بحثیت قاصد سلیت بن امر عامری کا انتقاب فرمایا گیا حضرت سلیت اس مہر لگے ہوئے قط کو لے کر حزا کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو مہمان بنایا اور مبارکباد دی حضرت سلیت نے اسے قط پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا اور عرب پر میری حیبت بیٹھی ہوئی ہے اس لیے کچھ کار پردازی میرے کر دیں میں آپ کی پیروی کروں گا اس نے حضرت سلیت کو تحائف بھی دیے انہیں ہجر کا بنا ہوا کپڑا دیا حضرت سلیت یہ تحائف لے کر خدمت نبوی میں واپس آئے اور ساری تفصیلات گوش گزار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ قبر دی کہ ہوزہ کا انتقال ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو یماما میں کزاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بات قتل کیا جائے گا ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ اسے کون قتل کرے گا آپ صلی اللہ علیہ نمبر سات حارث بن ابھی شمر غسانی حاکم دمش کے نام قد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ذیل کا قد رقم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی یہ قد قبیل اسد بن خزما سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجا بن وحب کے بدست روانہ کیا گیا جب انہوں نے یہ کیا میں اس پر یغگار کرنے ہی والا ہوں اور اسلام نہ لایا بلکہ قیصر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی اجازت چاہی مگر اس نے اس کو اس کے ارادے سے بعد رکھا ہارس نے شجا بن بہب کو اخراجات کا تحفہ امان جیفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا قد کا مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحیم محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحب زادوں جیفر اور عبد کے نام صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لاؤ سلامت رہو گے کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے قطرے سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی تمہاری زمین پر گھوڑوں کی القار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی اس قط کو لے جانے کے لیے الچی کی حیثیت سے حضرت امر بناس کا انتقاب عمل میں آیا ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر عمان پہنچا اور اب سے ملاقات کی دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اور نرم کو تھا میں نے کہا میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں اس نے کہا میرا بھائی عمر اور بادشاہ دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا قطب اس کے بعد اس نے کہا اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اے امر تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا وہ تو محمد پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ کی تصدیق کی ہوتی میں خود بھی انہیں کی رائے پر تھا لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی تم نے کب ان کی پیروی کی ابھی جلد ہی تم کس جگہ اسلام لائے نجاشی کے پاس اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے اس کی قوم نے اس کی کا کیا کیا؟ اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی ہاں اے امر دیکھو کیا کہہ رہے ہو کیونکہ آدمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ ہم اسے حلال سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہر قل کو نہیں. نہیں؟ معلوم میں نے کہا نجاشی ہر قل کو قراج ادا کیا کرتا تھا لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو بولا اللہ کی قسم اب اگر وہ مجھ سے ایک درہم بھی مانگے تو میں نہ دوں گا اور جب اس کی اتنا ہرکل کو ہوئی تو اس کے بھائی یافت نے کہا کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دو گے وہ تمہیں قراج نہ دے اور تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کر لے ہرقل نے کہا یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا اور اسے اپنے لیے اختیار کر لیا اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں اللہ کی قسم اگر مجھے اپنے بادشاہت کی حرس نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا ہے اب نے کہا امر دیکھو کیا کہہ رہے ہو میں نے کہا ولہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں اچھا مجھے بتاؤ وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں میں نے کہا اللہ عزل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں نیکی و صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ظلم زیادتی، زناکاری، شراب نوشی اور, پتھر، اور سلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں اب کہا یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابقت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے یہاں تک کہ محمد پر ایمان لاتے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تصدیق کرتے لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بن جائے میں نے کہا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر تقسیم کر دیں ابد نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے جواب میں میں نے مختلف اموال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے صدقات کی تفصیل بتائی جب اونٹ کی باری آئی تو وہ بلا اے ہمارے ان مویشیوں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت پر چل لیتے ہیں میں نے کہا ہاں ابد نے کہا واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کسرت کے باوجود اس کو مان لے گی حضرت میں نے میرے بازو پکڑ لیے اس نے کہا چھوڑ دو اور مجھے چھوڑ دیا گیا میں نے بیٹھنا چاہا تو چوبداروں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی بات کہو میں نے سرب قط اس کے حوالے کر دیا اس نے مہر توڑ کر خط پڑھا اور پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے بادشاہ نے پوچھا مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کی ہے میں نے کہا سب ان کے گزار ہو گئے ہیں کسی نے دین کی رغبت کی بنا پر اور کسی نے تلوار سے مقور ہو کر بادشاہ نے پوچھا ان کے ساتھ کون لوگ ہیں میں نے کہا سارے لوگ ہیں انہوں نے اسلام کو برضا اور رغبت قبول کر لیا ہے اور اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی ہے انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے اب اس علاقے میں میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا ہے اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار رون ڈالیں گے اور تمہاری ہریالی کا سفایا کر دیں گے اس لیے اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ پیارے بادشاہ نے کہا مجھے آج چھوڑ دو اور کل پھر آؤ اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس گیا اس نے کہا امر مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہت کی حص غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا اس لیے میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہ ہو سکی بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا اس نے کہا میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شہ سوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا اور اگر شہ سوار یہاں پہنچ آئے تو ایسا کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہوگا میں نے کہا اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے قلبت میں بات کی اور بولا یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں اور اس نے جس کسی کے پاس پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے لہذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے اس واقعے کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کے بقیہ بادشاہوں کی بنسبت ان دونوں کے پاس کی روانگی قاسی تاقیر سے عمل میں آئی غالباً یہ فتح مکہ کے بعد کا کیا ہے ان خطوط کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی اور اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا لیکن اتنا ضرور ہوا کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب مبزول ہو گئی اور ان کے نزدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک جانب پہچانی چیز بن گیا سلح حدیبیہ کے بعد کی فوجی سرگرمیاں غزوِ غابہ یا غزوِ زیقن یہ غزوہ درقیقت بنو فزارہ کی ایک ٹکڑی کے قلاف جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشوں پر ڈاکہ ڈالا تھا تاکب سے عبارت ہے خدیبیہ کے بعد اور قیمر سے پہلے یہ پہلا اور واہن غزوہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا امام مقاری نے اس کا باب منقد کرتے ہوئے بتایا کہ یہ قیبر سے صرف تین روز پہلے پیش آیا اور یہی بات اس غزوے کے خصوصی کار پرداز حضرت سلمہ بن اکوا سے بھی مروی ہے ان کی روایت صحیح مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے جمہور اہل مغازی کہتے ہیں یہ واقعہ حدیبیہ سے پہلے کا ہے لیکن جو بات صحیح میں بیان کی گئی ہے اہل مغازی کے بیان کے مقابل میں وہی زیادہ صحیح ہے اس غزے کے ہیرو حضرت سلمہ بن اکوا سے جو روایت مروی ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ ﷺ نے اپنی سواری کے اونٹ اپنے غلام رباہ کے ہمراہ چرانے کے کیلئے بھیجے اور میں بھی ابو طلح کے گھوڑے سمیت ان کے ساتھ تھا کہ اچانک صبح دم عبد الرحمن فزاری نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور ان سب کو ہانک لے گیا اور چرواہے کو قتل کر دیا میں نے کہا کہ رباہ یہ گھوڑا لو اسے ابو طلحہ تک پہنچا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کر دو اور خود میں نے ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف رخ کیا اور تین بار پکار لگائی یا سباہا یا سباہا یا سباہا ہائے صبح کا حملہ پھر حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلا ان پر تیر برساتا جاتا تھا اور یہ رز پڑتا جاتا تھا انا ابن الکوا ووم یوم ردا میں اکوا کا بیٹا ہوں اور آج کا دن دودھ پینے والے کا دن ہے یعنی آج پتہ لگ جائے گا کہ کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے. سلمہ بن اکوا کہتے ہیں کہ واللہ میں انہیں مسلسل تیروں سے چھنی کرتا رہا جب کوئی سوار میری طرف پلٹ کر آتا تو میں کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتا پھر اسے تیر مار کر زخمی کر دیتا یہاں تک کہ جب یہ لوگ پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور پتھروں سے ان کی قبر لینے لگا اس طرح میں نے اور ان لوگوں نے میرے لیے ان اونٹوں کو آزاد چھوڑ دیا لیکن میں نے پھر بھی ان کا پیچھا جاری رکھا اور ان پر تیر برساتا رہا یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے تیس سے زیادہ چادریں اور 30 سے زیادہ نیزے پھینک دیے اور وہ لوگ جو کچھ بھی پھینکتے تھے میں اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقہ پہچان لیں کہ یہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے اس کے بعد وہ لوگ ایک گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے میں بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھا یہ دیکھ کر ان کے چار آدمی پہاڑ پر چڑھ کر میری طرف آئے جب اتنے قریب کہ بات سن سکیں میں نے کہا تم لوگ مجھے ہو میں سلمہ بن اکواہ ہوں تم میں سے جس کسی کو دوڑاؤں گا بے دھڑک پالوں گا اور جو کوئی مجھے دوڑائے گا ہرگز نہ پا سکے گا میری یہ بات سن کر چاروں واپس چلے گئے اور میں اپنی جگہ جمع رہا یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے سواروں کو دیکھا کہ درختوں کے درمیان سے سے چلے آ رہے ہیں سب سے آگے اکرم تھے ان کے پیچھے ابو قطاد اور ان کے پیچھے نقداد بن اسود محاذ پر پہنچ کر عبد الرحمان اور حضرت اکرم میں ٹکر ہوئی حضرت اکرم نے عبد الرحمان کے گھوڑے کو زخمی کر دیا لیکن عبد الرحمن نے نیزہ مار کر حضرت اکرم کو قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر جا پلٹا مگر اتنے میں حضرت قطارہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اور اسے نیزہ مار کر زخمی کر دیا بقیہ حملہ اور پیپ پھیر کر بھاگے اور ہم نے انہیں خدیڑنا شروع کیا میں اپنے پاؤں پر اچھلتا ہوا دوڑ رہا تھا سورج ڈوبنے سے कुछ پہلے ان لوگوں نے اپنا رخ ایک گھاٹی کی طرف موڑا جس میں چشمے سے پرے ہی رکھا اور وہ ایک قطرہ بھی نہ چک سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہ سوار صحابہ دن ڈوبنے کے بعد میرے پاس پہنچے میں نے ارس کی, رسول اللہ یہ سب پیاسے تھے اگر آپ مجھے سو آدمی دے دیں تو میں ان کے جانور بھی چھین لوں اور ان کی گدنے پکڑ کر حاضر خدمت بھی کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکوا کے بیٹے تم قابو پا گئے ہو تو اب ذرا نرمی برتو پھر آپ نے فرمایا کہ اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بنوں پان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے اس غزے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا آج ہمارے سب سے بہتر شہ سوار سلما ہے اور آپ نے مجھے دو حصے دیے ایک پیادہ کا حصہ اور ایک شہ سوار کا حصہ اور مدینہ واپس ہوتے ہوئے مجھے یہ شرف بخشا کہ اپنی ازبا نامی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار فرما لیا اس غزے کے دوران رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت ابن مکتوم کو سونپا اور اس غزے کا پرچم عدل بن امر کو عطا فرمایا اللہم صلی علی محمد بسل اللہ <محسن> <سلم>